ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ہم مجھ کو بھی اور ہم سب کو یہ تڑ اور یہ عطا okay. بات بھی ان کی وہ ہم کو مل دے اور دوسروں کو بھی پہنچائے اس کی فکر اور اہتمام ہر کو لینا چاہیے تو کیا بات کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی کریمی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح طرح سے طریقے طریقوں انسان کے فلاح کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے اور ان کو نوازنے کے لیے ان کو بخشنے کے لیے کیا کیا طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں یہ ابھی مال خرچ کیجیے مال بھی دیا تو اللہ ہی نے اللہ ہی کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو وہاں بھی انعامات رکھے ہیں قبول اور قبول فرماتے ہیں بشرتھی کہ کوئی انسان جان پوچھ کر دکھاوا اور ریا کی نیت سے کوئی کام کرے یا اور حرام مال سے کوئی آنت کرے یا اور کوئی ایسی بات ہو جو جس کی شریعت میں معنیت ہو لیکن وہاں بھی انعام رکھے ہیں آفرت میں اور دنیا میں بھی اس کا فوائد ہے کہ مال میں برکت بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو دعا حضرت نے ہمیں سکھائی ہے آج ارا کلا فیمہ آپ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے یہ ٹیم کے راستے میں خرچ کیا تو اس عجیے پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی اور ہم خرچ کرتے ہیں اپنی مقدار سے وہ عطا کرتے ہیں جزا اپنی مدد وہ اتنے بڑے ہیں ہم تو بھی کچھ ہوتے ہیں مال بھی انہی کا دیا ہوا ہمارا کچھ ہی خود ہی دیتے ہیں خود ہی قبول کر رہے ہیں دل کی خود گرے ہم نے کوئی خود بنا ہے ہم تو وہی دے رہے ہیں وہی پال گی رہے ہیں وہی دے رہے ہیں وہی مانگتے ساری دل کی کہانی ہے دل کی وہ دل دیکھنا چاہتے نہیں تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو دوس سے کونے ہرنا چاہیے سر ہر جگہ یہ کہانی اور کچھ ہی نہیں. جان دی, دی ہوئی انہیں کی ہے اب تو یہ ہے کہ پتا سال سب کچھ انہیں کا دیا ہوا جس آگ سے ہو رہا ہے بند تھا وہ کیا ناز کرے تھے آگ بھی اللہ کی تھی اللہ کی دیوی ہے اور آنسو بھی اللہ کا دیا ہوا ہے ہمارا ہے کیا کار فرما تو لطف کا ہم غلاموں کا کام ہوتا ہے نا خود ہی دے دیا خچ کر دو تو بس وہ بڑا کر کے قبول کر لیا بڑا بنا دیا اور میں وعدہ ہے جزا کا حجر اللہ فیما حرق اللہ فیما حققط اب یہ نہیں کہ بس حرکت میں ملے گا بھی جب ملے گا لیکن نہیں بارہ کل فیما ابق جو باقی بچا اس میں اللہ کلو لک اور برکت دے پھر مال دے لے اس سے زیادہ دے دے پھر خرچ کرو پھر اور برکت دیتے ہیں بارہ کلو فیما ابقیق وہ جان و باؤ حادر انصاف کہ یہ جو خرچ آپ نے اللہ کے راستے میں کیا اس کو آپ کی پارٹی کا ذریعہ بنائے اور وہ تنظ کیے تلی نمس کے آپ کے نفس کے تجزیہ یہ ایک ذرا سا خرچ کر دیا تو یہ عجیب ہنگامہ مت گیا کہ وہاں اس آخرت میں جو ٹیکس کے ذخیرے جمع ہو رہے ہیں اور یہاں مال میں مال میں برکت ہو رہی ہے کیا ہنگامہ ہے کہ وہ وہ عناصر جو ان کے مال کی خرچ کی وجہ سے اور ان کی برکت کے عطا ہونے کی وجہ سے جو حرکت میں آئے ان کے مال کی برکت آسمان سے تو نہیں گرے گا کوئی کبھی دیکھا کسی نے آسمان سے پھا نہ گرتا اخباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے خرچ پر جو ان کو دعا ملی بارک اللہ فی ابقئی تو اب ان کو مال کی برکت کہاں سے ملے گی کیا زمین پھٹے گی یا آسمان پھٹے گا بلکہ وہ عناصر حرکت میں آئیں گے وہ اسباب حرکت میں آ گئے جو ان کے مال کی برکت کا باعث بنے گے تو یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ نہیں وہ اوپر سے جو ہے ہوا اب چار چھ آدمی جہاں جہاں سے ان کو برکت ملنی ہوگی اللہ نے مقدر کیا ہوگا وہ اسباب اور عناصر حرکت میں آتے ذرا ست کیا ہے ہنگامہ مچ <مزید> گیا <laughs> وہاں آخرت میں <من> ذخیرے یہاں اسباب <laughs> اسباب برکت حرکت میں آ گئے اسباب برکت حرکت میں آ گئے ایک ہنگامہ مچھر اور پھر ان کے جو وہ پاکی کا مال کی پاکی کا یہاں جب تبور لگتا ہے مال کی پاکی مال کی پاکی کا ذریعہ بن گیا کہ انسان نے کبھی خطا ہو گئی کبھی کچھ کہہ دیا اس میں بھول میں کوئی لین دین میں کوئی خطا ہو گئی اس سے مال, مال کے اندر سے تھوڑا بہت نفس آ گیا کبھی تو وہ باق مال پاک ہو گیا اور وہ تذکیہ کیا تھا نفس سے کہ ان کے نفس کا بھی اس نے دست کیا ہو گیا اللہ کے راستے سے خرچ کرنا ہے کیا مبارک ہے میں یہ ارد کر رہا تھا کہ ذرا سا مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں تو ایک ہنگامہ بن گیا ہنگامہ یہ جو دعا سکھلائی گئی ہے آج اگر کلر ہو گئی ماں تو اللہ وہاں اوپر آسمانوں کے حرکت میں آ گئے ان کے خزانے جو ان کے لیے اگر اللہ نے لکھا ہے جتنا بھی لکھا ہو تو وہ خود ہی مال دیتے ہیں اور خود ہی جو ہے ان پر تل دیکھتے ہیں دینے کے بعد دل دیکھتے ہیں کہ تل کیسا ہے تو وہ خرچ کیا ہے انہوں نے تو وہاں ایک ہنگامہ بت گیا کہ یہ بدلہ اللہ کا ہے اس کے لیے یہ یہ کپڑا جمع ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ بارک اللہ امام ماں آفائی کے جو اللہ تعالیٰ اس نے برکت دے جو مال آپ نے خرچ کیا اس نے برکت دے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا سی جو ہے وہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں تو ایک ہنگامہ سمجھ گیا کہ اوپر جو ہے وہ اسباب ان کے حرکت میں آ گئے ذخیرے کے لیے آخرت میں اور دنیا میں اسباب حرکت میں آ گئے برکت کے لیے ایک ہنگامہ مچ گیا اوپر بھی آسمان میں بھی ہنگامہ مچا <laughs> یہ ہنگامہ مچا ہے کہ آسمان سے تو خزانہ نہیں گرے گا نوٹ نہیں گریں گے زمین پھٹے گی تو نوٹ نہیں نکلیں گے لیکن یہ حرکت میں یعنی حرکت اسباب برکت حرکت میں آ گئے اب ظاہر ہے کسی کے ذریعے سے ان کو ملے گا نا اب وہ اسباب حرکت میں آ اور وہ غیر سے اللہ کو معلوم ہے کہاں سے ان کو ملنا ہے کہاں سے کیسے برکت ملے گی یہ سوچنا تو ہمارا کام نہیں تو وہ یہ،, یہ یقین ہے کہ کسی اسباب سے ملے گا تو وہ دروازے حرکت میں آ گئے ان کے لیے اور پھر ان کے نفس کے جو بھی خرچ کرتا ہے اس کے نفس کا بھی مال کی باقی کا ذریعہ اور نفس کی باقی کا ذریعہ سبحان کار فرما تو لطف ہے ان کا ہم غلاموں کا نام ہوتا خود ہی دیتے ہیں مال پھر دل دیکھتے ہیں کہ سو لے لیا تو ڈھائی روپیہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس دل سے دیتا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے مشکل سے دے رہا ہے اور کتنے چوری کر رہا ہے کتنے نہیں کر رہا سب دیکھ رہے اور کوئی جو ہے وہ جان فیدا کرنے کو تیار ہے مال کیا ہے سو سو جان سے فیدا کرنے کو تیار ہے کوئی ہر طرح جان و مال سے تیار ہے کوئی اپنی اجتار بھی لٹانے کو تیار ہے تو وہ سب دیکھ رہے ہیں ساری دل کی کہانی ہے دل کی وہ دل دیکھ رہے ہیں نئے تیرا دن نئے تیری جان چاہیے ہم کو تجھ سے بولے ہرنا چاہیے وجال اللہ تبور الکھ تبور الک اگر کسی خاتون کی طرف سے ہوتا ہے تو تبور اللکی ورنہ اللہ کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحم اللہ پنکھے کی ضرورت ہو تو کوئی گرمی بھی لگ اس کو بالکل ہلکا کر کہ کوئی جو مضامین آتے ہیں کبھی کبھی تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اگر کے اخلاص کی برکت سے اور آپ کی طلب کی برکت سے خطا فرما دیتے ہیں کچھ ہنگامہ مچا آپ یہ مضمون سم کے <صحیح> صاحب کیسے ملا جب سے کچھ دیکھ لیا کیا نظر ادھر ادھر نہ مارا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف alô بھی نظر کر ہیں مضمون مجھ کو بہت مزہ آیا تکرار سے اور فائدہ ہو جائے گا آجرک اللہ فیما آتا اور بارک اللہ فیما آقائد اور جاگر اللہ حاضر انصاف قہور اللہ کا وط کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالی مضمون کہ خود ہی دیتے ہیں اور تھوڑا سا دیتے ہیں اس میں پھر دل میں جانتے ہیں کہ یہ کس دل سے دے رہا ہے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہم نے جو مانگا ہے اس پہ کیا گزری اس پہ کیا کدر تھی پھر اس کی حیثیت کے مطابق پھر وہاں معاملے ہنگامہ ہنگامہ گرم ہو جاتا ہے یہاں جو ہے اس نے خرچ کیا وہاں ہنگامہ برپا ہو گیا اس کے لیے اللہ نے یہ حجر یہ درخت لگا دیے جنت میں یہ نہریں کھل گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک ہنگامہ اوپر من گیا تھوڑا کے دیے میں سے تھوڑا سا خرچ کر دیا تو اس چھوٹے سے عمل پہ کیا کیا ہنگامہ برپا ہو رہا ہے پھر یہاں جو ہے دعا دی کہ پارک اللہ و فیما ابقی گئی کہ تمہارے مال میں جو بچا ہوا مال ہے باقی بچ گیا اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے تو میرے زبان سے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسبابی کے ذریعے تو دیتے ہیں کہ تو نہیں کہ آسمان پڑ جائے گا مال میں اضافہ ہو جائے گا یا زمین پڑ جائے گی تو ایسا تو نہیں ہوا تو اور کوئی اسباب سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس برکت کے لیے اسبابِ برکت حرکت میں آ گئے وہاں کچھ اسباب حرکت میں آ گئے ان کے آجر کے لیے اور یہاں جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے ان کو ملے گا کیسے ملے گا یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن وہ اسبابِ برکت حرکت میں آ گئے وہاں بھی ہنگامہ یہاں بھی ہنگامہ انہیں کے دیے مارنے سے تھوڑا سا خرچ کر دیا انہی کے لیے انسان بھی کیا گزر جاتی ہے مال نکالتے ہیں بعض لوگ بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو چیز جی جان سے فدا ہوتے تو اللہ تعالی ہم کو انہیں میں سے کرتے اور بہت سے لوگ یہ بھی, یہ بھی کہہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی مال سے بھی فدا ہوتے ہیں جان سے بھی فدا ہوتے ہیں اور لوگ اپنی عزت آبرو بھی لوٹا دیتے ہیں اللہ کے راستے عزت آبرو لوٹتی نہیں ہے وہ تیار ہو, وہ تیار ہوتے ہیں ہم لٹا دیں گے تو تو یہ سارا ہنگامہ اوپر نیچے سب ذرا سا مال کیا خرچ کر دیا ایک ہنگامہ مچ گیا پھر اس کے بعد یہ مال جو ہے یہ مال کی باقی کا بھی ذریعہ ہے خرچ کہ مال جو حاصل ہوا کہیں کوئی خطا ہو گئی کسی کو لین دین میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو لین دین کے اصول کے خلاف ہے شرح انسان ہے خطا ہو جاتی ہے یا کسی کا مال ہمارے پاس آ گیا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یا کچھ اور بات ہو گئی تو یہ مال کی پاکی اس میں جو ہے وہ عطا ہو جاتی ہے مال پاک ہو گیا بے شرک ہے کہ حرام نہ ہو کمائی حرام نہ ہو اور اسی طرح سے جو ہے وہ تز کیا نفس کبھی اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دی ہے بتائی خرچ کہاں مال کیا اور دے دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا تو یہ اس میں تذکیہ نفس کا عجیب معاملہ ہے یہ سب دینے کے بہانے نوازنے کے بہانے طرح طرح سے جو ہے بس تم کسی طرح ہمارے ہو کے رہو کسی طرح ہمارے جو خزانے ہیں وہ لوٹانے کے لیے تو دنیا میں بھیجائے خزانے یوں ہی تھے ہم کس کو دیتے تم کو لٹانے کے لیے تو ہم نے بھیجائے ہم خزانے خزانوں سے نوازنا چاہتے تھے تم اس لیے تمہیں جسم دیکھ کے کہہ دیا کہ طرح طرح کے طریقے محبت کے ادائے محبت ہمیں دکھلاؤ تو ہم یہ خزانے لے لو سب تمہارے لیے بتائیے نا انہوں نے ہی مال دیا ہم نے کوئی اپنا تو نہیں بنایا <laughs> <laughs> so انہوں نے ہی مال دیا اگر کسی کو زمین سے خزانہ بھی مل گیا تو وہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے زمین بھی انہی کی ہے مال بھی انہی کا ہے سبھی کچھ توڑ کا ہے ہمارا ہے کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میرے مشرین کی جتیاں بس اب ماشاءاللہ واہ واہ مرشید محبوب سیدی حسینی مرشدی و, و مولائی علف اللہ مجد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل تباد میں فرما روا عالم یہی سب دل کی کہانی ہے ساری کی ساری کہانی دل کی ہے حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ یہی تو فرما کے تھے کہ دیکھو دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے کتے کے سینے میں بھی ہے جسم بھی ہے اس کا اور انسان کا بھی جسم ہے وہی مٹی آب و گل اس کا ہے وہی آب و گل ہمارا بھی ہے لیکن اس آب و گل میں ایک چیز ہے دل اور دل دل, دل میں فرق ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور محبت کے لیے نہیں इंसान یہ انسان ہی کا شرط ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور حضرت معلومات فرماتے ہیں کہ انسان نوان بھی ملائک سے افضل ہے نوان بھی ملائک سے افضل ہے کیونکہ اللہ ملائق تو اللہ کے ایک ارادے سے پیدا ہو گئے کن فرمایا اور پیدا ہو گیا لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تکلیف نہیں فرمایا انسان کی تکلیف کے اور جو ہے وہ قریب ہے اللہ نے انسان کو جو تخلیق کیا تفصیلی مضمون ہے تو یہ انسان انسان ہی کا شرف ہے لیکن شرف یہ جبھی ہے جب یہ اللہ کا ہو کے رہے اللہ کی محبت حاصل کرے اللہ کی معلفت حاصل کرے اور اللہ تعالی کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سکھلائے ہوئے طریقے پر تبھی چلے گا تبھی جو ہے اس کا شرح ہے ورنہ یہ شخص جانور سے بھی بدتر ہے اور جو ہے وہ شخص بہت نقصان میں ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کا ہو کے نہ رہا دنیا میں رہ کر اللہ کا ہو کے جو نہ رہا وہ بہت نقصان میں ہے کیونکہ آخر ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے اب مند ہوگا تو وہی جو حضرت نے ہمیں سادہ سی نصیحت غروب کی سنائی لیکن کتنی زبردست نصیحت ہے اعمل مل دنیا یہ قدر مقامی کفی ہے ومل آخرہ قدر مقامی کفی یہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو اتنا دنیا میں رہنا عقل ہے تو سوچ لے گا کہ واقعی ایک دن تو وہی دنیا سے جانا ہے ایک وہ مولانا فرمائش کر کے وہ اشعار سنتے ہیں مولانا وہاں ہمارے سانڈی میں ساری مسجد کے امام بہت محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہے مگر جب سے انہوں نے یہ اشعار سنے ہیں وہ ایک گھنٹہ اور گھنٹہ بھی بیان کے بعد پھر یہ فرمائش کرتے ہیں شاہ لگے تھکیلے ہوتے ہیں صبح سے شام لگے رہتے ہیں ان کی خدمت میں لیکن یہ کہ پھر بھی کل بھی میں نے کہا پرسوں جمعے کو کہ میں کوشش کر رہا ہوں جلدی ختم کرنے کی اور جب ختم کر دیا تو یہ کہہ رہی ایک چیز تو رہ گئی کہ کیا یہ وہ اشار جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ یہ کچھ تو سوچے انسان جس کو توفیعت نہ ہو رہی ہو اللہ کے راستے میں آنے کی وہ ایک منٹ کو مراقبہ کر لیا کر بس یہ بالکل کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اگر سندھ کے دل سے ایک منٹ کو سوچ لے پھر کوئی انسان جو ہے وہ رہ نہیں سکتا اللہ کا ہوئے بس اپل سے ہی سوچ لو اگر محبت ابھی پیدا نہیں ہوئی اللہ کا فتح ہونے کی تو اپل سے देख देख تو سوچو کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا کوئی شخص دنیا سے جا کر واپس بھی نہیں آیا ہر شخص چلا گیا بڑے بڑے فرون بڑے بڑے کھدائی کے دعویٰ کرنے والے سب دنیا سے چلے گئے نمرود بھی چلا گیا قانون بھی چلا گیا جس کے خزانوں کی کنجیاں سنتے ہیں کہ سات اونٹوں پر یا چودہ اونٹوں پر خزانوں کی خالی کلکیاں لگی تھی وہ بھی چلا گیا کتنے بڑے بڑے چلی گئے کہ زمین کھا گئی آسمان کہتے کیسے <تصفح> لیکن جو ہے جو انسان ایک منٹ کو مرافع کر لے کہ بھئی ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے ہمارا ایک چہان اور بھی ہے جو ہمارا اصلی وطن ہے جہاں ہمیشہ کے جانا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے تو یہ مولانا بھی مست ہوتے ہیں مجھے بھی الحمد جب پڑھتا ہوں تو مجھے تو بہت نفع ہوتا ہے جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا ایسی دنیا سے کیا جی یہ ہے ارشاد پتلے زمانہ ایسی دنیا سے کیا جی لگا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی جو خلافت کی تھی حضرت نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی پہ یہ حدیث پاک لکھا رہتا کفا فلم تھا موت جو ہے موت کا جو استحصال ہے وہ کافی ہے ہر بات سے کافی ہے دلے تباہ میں فرما روای عالم ہے تباہ کہ جو دل تباہ رم ہے اسے بیرک نی تبار کا کیا غم ہے اسے بیرک نی جو دل سم mu ne So I پہلے تو انواع اقسام کی کئی وزارتیں ہیں کئی دولت رکھی ہے کہیں حسین لڑکیاں ہیں کئی بنگلوں کی بنگلوں کی قطاریں ہیں اگر یہ اعلان ہو کہ بھائی یہاں جو کچھ بھی ہے وہ جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے تو عقلمند وہ آدمی ہوگا جو گھٹیا چیز لے گا یا عقلمند وہ آدمی ہوگا جو سب سے بڑھیا چیز پہ ہاتھ رکھے گا حضرت والا رحمۃ اللہ کیا مولانا رومی کا ایک واقعہ مولانا رومی نے جو بیان فرمایا شاہ محمود کا سلطان محمود نے جو ایک دفعہ اعلان کیا کہ ہمارے دربار میں لڑکیاں بھی ایک طرف حسین لڑکیاں ایک طرف دولت کے ڈھیر اور ایک طرف نایاب موتی اور ایک طرف وزارت کی کرسیاں اور یہ سب چیزیں جو ہے شاہ نے دربار میں جمع کر کے اپنے وزیروں کو اعلان کیا کہ آج جو شخص اس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی تو ایاز کا ایک وفادار مشاہ محمود کا ایک وفادار غلام بھی تھا ایاز وہ بہت ہی عاشق تھا شاہ کا اور بہت ذہین اور عقلمند بھی تھا اگر عقلمند نہ ہوتا تو یہ کام کہاں سے کرتا خالی عشق و محبت سے کام تھوڑی چلتا ہے ہوشیاری بھی تو چاہیے فدا کاری بھی چاہیے. کے ساتھ ہوشیاری بھی چاہیے کہ کس چیز پہ ہم فدا ہو رہے ہیں مٹی پہ فدا ہو رہے ہیں کہ باقی باقی بے باقی بے پیسہ ہو رہے تو جب بادشاہ نے اعلان کیا تو وہ ذرا دوڑ پڑے کسی نے وزارت کی کرسیوں پہ ہاتھ رکھا کسی نے دولت کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھا کسی نے حسین لڑکیاں پسند کر لیا پہ ہاتھ رکھا کسی نے کچھ کسی نے کچھ تو اب ایاز نے کیا کیا جو بادشاہ کا وفادار اور عاشق تھا اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے تو بادشاہ نے کہا گیا یہ دنیا اتنی یہاں جمع ہے اتنے خزانے بڑی بڑی چیزیں حسین لڑکیاں تم کہاں چکر میں پڑے ہو یہ وزیروں کو دیکھو یہ کیا کیا کس کس چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور تم تو بالکل عجیب آدمی ہو کہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں ہم سے تمہیں کیا ملے گا یہ لوٹو تو اس نے کہا کہ حضور آپ کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا جب آپ میرے ہو گئے تو سارا کچھ میرا ہو گیا سارے خزانے میرے ہو گئے اور یہ کل کو یہ وزیر جو بن رہے ہیں یہ میرے دودھ بالش کریں گے جب آپ میرے ہوں گے مجھ سے سفارشیں کرائے گی میری وہ بارش کریں گی تو وہ کتنا بے بیوقوف آدمی ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گیا اور انہی کو سمجھ کر بیٹھ گیا کہ بس یہی ہے اور اس سے اگلا انجام اس نے سوچا ہی نہیں کہ یہ طرح طرح کی رنگینیاں اور بنگلے اور گاڑیاں اور یہ سب چیز اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے بنائی آزمائش کے لیے بنائے ہیں کہ دیکھیں اور پرچہ بھی آؤٹ کر دیا بات تو یہ دیکھو کری نہیں ان کی کہ صرف امتحان نہیں لیا بلکہ پرچا بھی آؤٹ کر دیا کہ ہم نے تمہیں یہ جو کچھ دیا ہے سب دھوکا خود ہی فرما ہے خود ہی بنایا ہے اور قرآن پاک میں خود ہی اعلان بھی کر رہے ہیں کہ متعلق دھوکے کی پونجی ہے خود ہی بتا بھی دیا بس یا بھی وہی دل کی کہانی بتا بھی دیا اب دل میں جانک رہے ہیں دیکھو ایک نظر مار رہے حسینوں کو یہ دولت کے پیچھے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے سب دیکھ رہے. اور کون جو ہے وہ ہم بےفدا ہو رہے ہیں اور ہم کو حاصل کرنا है तो ہے تو عقلمند آدمی وہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات پر پھیلا ہو جائے ان پر ہاتھ رکھتے کہ اللہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اللہ ہی میں تجھ سے طلب گار دے رہا ہے کہ اللہ آپ میرے ہو جائیں تو جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین نہیں جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں تو عقلمند آدمی وہ ہے تو ہماری منزل ہمارا مقصود ہمارا طلب جو ہے یہ رنگینیاں نہ ہونی چاہیے ورنہ بےوکوفی کا سودا ہے یہ تو ایک دن حسین بھی سارے قبروں میں چلے جائیں گے خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن ان کے ڈسٹمپر کی خاطر راہ پیغمبر مشہور اور یہ ساری چیزیں جو بندے گاڑیاں اور طرح طرح کے شرشرت کے سامان سب کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی وہ پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ اگر کوئی بھی کسی کا ہو, کسی کے باز میں دل نہ لگتا ہو تو کسی عالم کی جو صحیح مستند تفسیر ہو پرانے پاک کی بھائی تم وہ پڑھ لیا کرو کسی کے بیان میں اگر پھر تمہارا دل بھی لگنے لگ جائے گا تمہیں راستے کی سمجھ آ جائے ملے گا تو کسی اللہ والے سے لیکن تمہارا دل کھل جائے گا کیونکہ پرانے پاک کو تو کوئی نہ جمکلا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے اللہ کا کلام ہے اگر کہیں دل نہ لگتا ہو اور سارے دنیا تمہیں بےوقوف سے بھری نظر آتی تو قرآن پاک تو سچا ہے قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لیا کرے مگر کسی سے پوچھ کر پڑھے کیونکہ آج کل بڑے گبراہ لوگ بھی پھر رہے ہیں جگہ جگہ مال لوٹنے والے اور وہ لوگوں کو گبراہ کر رہے لغت سے مطلب نکال رہے ہیں لغت پہ یاد آیا حضرت دو والا نے بیان میں فرمایا تھا یہ قصہ کے ایک انگریز تھا وہ اردو سیکھ تھا تو اس کے یہاں ایک ملازم تھا تو وہ کچھ دن سے پریشان تھا تو اس نے فوراً سوچا کہ میں اس کو اس کی اردو میں کچھ اس کو بات کروں تو اس نے ایک ڈکشنری رکھی ہوئی تھی جس کو پروننسیشن او... کے لیے تلفظ کے لیے انگریزی الفابیٹ تھے اور معنی الگ تھے تو اس نے جب دیکھا لغت میں تو اس نے دیکھا کہ یہ اس کو اس کی کیفیت جو ہے متفقر کی ہے ہر وقت فکر کرتا ہے تو متفکر کہتے ہیں شخص کو جو بہت زیادہ فکر میں مبتلا ہو تو اب جو اس نے انگریزی کے الفابٹ دیکھے تو ایم او ٹی اے متا ایف اے ڈبل کے آئی آر پکے تو اس نے چونکہ اہل زبان نہیں تھا اس نے اس کو پڑھا موٹا فقیر اب جا کے اس کو کہتا ہے کہ آج کل تم بڑا موٹا فقیر نظر آ رہا ہے اس نے کہا میں تو یہاں پریشانی میں دبلا ہو رہا ہوں تم کہہ رہے ہو موٹا فقیر اللہ تعالیٰ نے ان سے پیارے انداز میں بیان میں اس کی میں حیران رہ گیا انگریزی آ, کہا کسی عزر کی سبحان اللہ صبح نظر ہے تیزی سے بیان فرمایا موٹا ایسے ڈبل کیا یار فقیر موٹا فقیر اس نے اس کو پڑھا موٹا فقیر اور اس کو جا کے کہتے ہیں تمہاری پھر بڑا موٹا فقیر نظر آتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا بات لغت ہاں انتظار کرتا لغت سے جو ہے وہ مانی نکال کر پرانے بات کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا یہ علم محاورات پر ہے اور پھر جنہوں نے اپنی زندگیاں برسہ برس دین کو سیکھنے میں گزاری ان سے آپ کو صحیح دین ملے گا یا چند برس میں عربی سیکھ کر جو اپنا اپنی مرضی سے مطلب بتانے والوں سے ملے گا تو اس لیے سوچ سمجھ کر کسی سے پوچھ کر سوچ سمجھ کر بھی نہیں بلکہ کسی اللہ والے سے کسی بڑے مستند عالم سے پوچھ کر پھر تفصیل پڑھ لے بھائی اگر کئی دن نہیں لگتا ہو تو اتنا تو کام کر لیں کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے وہاں کے قوانین سیکھ کر نہ گئے اور وہاں کی کرنسی لے کر نہ گئے تو وہاں کے سر مفلس ہوگا یہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کتنا افسوس ہوگا اور پھر وہاں سے غلطی کا مداوع کرنے دنیا میں واپس بھی نہیں آ سکتے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں سے آپ چلے گئے امریکہ اور آپ کرنسی یہیں بھول گئے تو آپ کسی نہ کسی ذریعے سے یا تو کرنسی وہاں منگا لیں گے یا وہاں سے واپس آ جائیں گے یا اگر واپس نہ آئے واپس چھ آٹھ مہینے کی جیل کاٹ کے آپ چلے آئیں گے لیکن جو یہ آخرت ایسا مقام ہے ہمارا شری وطن یہاں سے واپسی ہی نہیں پھر اگر وہاں پہنچ کے خالی ہاتھ ہوں گے تو پھر کتنا بڑا افسوس کی بات ہے مجھے سج رنگو سے کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک ہم ہے میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک ہم ہے سامنے گرجے ہیں سد ہزار سرت کے سامنے گرجے ہیں سد ہزار کے سامنے گھر چارم سرنگ کے سامان دم ہے نگاہ میں ہی ایک دم ہے جو خوشو اللہ جس سے ان سے ناراض خوش دنیا میں کہیں ان نہیں پاس کہیں بھی چین <تصفح> اللہ ہے جہاں بھی جائے گا خالد سے خوشی کو ناراض کرے گا تو ناخوش رہے گا <تصفح> <تصفح> جو آپ خوش تو ہر سو تمہر سوگار وغیرہ سارا یہ لم آل میں وم و گرن سارے لمیال میں ہم جو عالم ہمارا لم جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا عالم ہے نہیں تو اب بھی عالم تباہ وبر ہم ہے. شکر اللہ کو ہم سب حاصل کرتے جائیں عجیب ششا رہے ہیں یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوا یہ پوچھتا میرے دل میں اب تیرا جلوا کہاں ہے اور در آر کا ہے کی در کا یہ پوچ ہے میرے دل میں اب تیرا جلوا و ماشا ماشا جس کے دل میں اللہ تعالی تشریح فرماتے ہیں اپنی تجلیات خاصہ جس دل کو عطا فرماتے ہیں جو سلطان عزت عدم برکشت جہاں سر بجے بے عدم برکشت جس دل میں وہ سلطان عزت اپنا جھنڈا گاڑتا ہے سارے غیر الطاح سے भाग جاتے ہیں اور اس کی یہ होती ہوتی ہے اس دل کی یہ شان ہوتی ہے کہ ساری کائنات اس کی نگاہوں سے بماں اس کے خزانوں کے نگاہوں سے گر جاتی ہے سلطنتیں اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہیں وزارتیں نگاہوں बड़े گر جاتی उसकी بڑے بڑے عہدے जाते हैं बड़े बड़े खजाने उसकी ہیں से بڑے, بڑے خزانے اس کی बडे سے के جاتے ہیں بڑے بڑے حسن کے हैं اس کی نگاہ سے گر جاتے ہیں یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جل ماں ہے اور کی گھر آر دم ہے کہاں ہے اور در آر دو گم ہے کب ہو کے جو دل تیر محرم ہے کیا ہے اب تر اب گدا کا خدا ہماری رو کہ ہماری رو کہ رام ہو اب تر اب گند ہماری روح کہیں ماورا مہاوار <mavira> تمنا گان ہاں پردیس میں تذکرۂ وطن کیا عالیشان مضمون ہے دیکھیے عنوان پردیس میں تذکرۂ وطن دنیا پردیس اور آخرت ہمارا وطن ہے حضرت نے عجیب بات فرمائے کہ دیکھو بعض لوگ دین کی باتوں سے گھبراتے ہیں نماز روزہ اور یہ سب باتوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے جو دنیا میں زیادہ مشغول ہوتے ہے حضرت فرمایا میں نے اس کی یوگوان چنا ہے کہ اپنے وطن کے تذکرے سے کبھی کوئی نہیں گمرا تھا کیسا پیارا اگوان ہے پردیش میں تذکرہ ہے وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن का کا تذکرہ اس میں سے کچھ مضمون چنا تھا وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے سے طریق مشائق اقرب عت سننا ہے مشائق کا طریقہ سنت کے سب سے زیادہ قریب مولانا عبد الحمید صاحب کے یہ سارے ملفوظات اور اشارات ساؤتھ افریقہ کے سفر کے ان سن دو چار میں حزد والا کا سفر ہوا ساؤتھ افریقہ کا وہاں پر بڑی بڑی علماء کے منظر میں حضرت والا نے یہ ملفوظات اور اشارات فرمائے مولانا عبد صاحب نے عرض کیا مولانا عبد صاحب وہاں دارالوم آزاد محتم پہلے بھی تھے آج بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سلامت حضرت والا کے بڑے عاشق مولانا عبد صاحب نے عرض کیا کہ میں اجتماع میں ومن افسن قولم ممن دارا پر بیان کرتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ دعوت اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی طرف بلانا ہے اور اہل تصوف اسی طرف بلاتے ہیں تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت نہ ہوگی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 واہ واہ جو امی بنے ہوئے تھے آج بہرحال تو ہے بہت کام ہوتا ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کام لیتا رہے دین کے جہاں جہاں کام ہو رہے جس طرح کوئی نبی امتی نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی شیخ کبھی مرید نہیں ہو سکتا اس کے برعکس دوسرے کاموں میں جو آج امیر ہے کل معمور ہو جاتا ہے آج جو معمور کو ڈانٹ رہا ہے وہ جب امیر ہو جاتا ہے تو صادق امیر کو ڈانٹتا ہے کسی طریق کا مفید اور مستحسن ہونا اور بات ہے دیکھیے کیسی پیاری بات ہے کتنی بلاغت ہے کسی طریق کا مفید اور مستحسن ہونا اور بات ہے لیکن بزرگان دین کا یہ طریق افرا بلت سننا ہے سمجھ میں آئی کچھ کہ نہیں کیا تم کو بدپن دیکھ بیٹھے ہو وہ کہاں ہمارا مزدو بجائے ادھر ہی ہونا زمین کسی طریقے کا مفید اور مستعثر ہونا دیکھو حضرت والا کتنے پیارے عنوان سے کسی کی تحصیل نہیں ہے اس میں کتنے پیارے عنوان سے حضرت نے اس بات کو واضح فرمایا کسی طریقے کا مفید اور مستعثر ہونا اور بات ہے لیکن بزرگان دین کا یہ طریق اقرب علاس ہے جو مشاہد کا طریقہ ہے وہ اقرب علاس ہے جس طرح نبی معمول نہیں ہو سکتا ہمیشہ عامر رہے گا اسی طرح شہر عامر رہے گا معمول نہیں ہو سکتا Excellent. سبحان, سبحان اللہ لفظ گرامر سے ایک سبق دوران گفتگو حضرت والا نے کچھ عربی قواعد کے ساتھ فرمائے اور فرمایا کہ اصلی گرامر اسی کو آتی ہے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 پڑے گی ان شاء اللہ حضرت والا کی شان کری مانا ہے احکت سے غلطی ہو گئی ہمارے حضرت سیدی حضرت میسا رحمتہ اللہ فرما دیں گے احکت سے غلطی ہو گئی تو حضرت والا نے دریافت فرمایا کہ یہ کیوں کیا احقت نے عرض کیا کہ غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں کرم معاف فرما لیجیے حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ ایسا ہے کہ سارا غصہ ٹھنڈا کر دیتا ہے آپ نے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا یہ سوچ کر کے اللہ بھی مجھے معاف آپ نے معافی مانگی تو میں نے معاف کر دیا یہ سوچ کر کے اللہ مجھے بھی معاف کر پھر فرمایا کہ اگر کوئی ہزار دفعہ غلطی کرتا رہے تو اس کو معاف کرتا رہوں گا پشکی کہ وہ معافی مانگتا رہے لیکن اس کو نہ بتاؤں اس کو نہ بتاؤ کہ میں معاف کرتا رہوں گا کیونکہ نادان آدمی کو اگر معلوم ہو جائے کہ میری سو غلطیاں معاف ہو جائیں گی تو وہ جری ہو جائے گا یعنی پھر اس کو غلطیوں کی پرواہ نہیں رہے گی بے پرواہی لاپرواہی اور ہمت کرے گا غلطیاں کرے گا پھر یہی سوچو کہ ہماری غلطی سے اذیت پہنچی ہے اور شہر کو اذیت سے بچانا اور آرام پہنچانا اہل محبت کا شیوہ ہے شہادت والا کے ایک عالم خلیفہ جو عمر رسیدہ ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مہینے اپنے والد صاحب سے ملنے وہ ہندوستان جائیں گے ارشاد فرمایا کہ ضرور اپنے والد صاحب کو جا کر دیکھ آئیے ان کا دل خوش ہو جائے گا انسان جب صاحب اولاد ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کا غم یاد ہوگا اگر تو صاحب اولاد ہوگا تجھے اولاد کام یاد ہوگا تب سمجھ میں آتی ہے کہ جیسی مجھے اپنے بچوں کی محبت ہے ویسا ہی میں بھی اپنے ماں باپ کا بچہ ہوں چاہے بڈا ہو جائے لیکن ہی سمجھتے ہیں ماں باپ کو اپنا بچہ بھا معلوم ہوتا سمجھتے ہیں کہ کل جس کو گود میں کھلایا تھا یہ وہی ہے لطیفہ سنایا تھا جہاں کسی کی شادی ہوتی تھی بچہ کہتا تھا اور اور دادی کہتی تھی کہ اب تیری باری ہے پھر کسی کی شادی ہوئی تو دادی کہتی تھی کہ اب تیری باری ہے پھر محلے میں اعلان لگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو بچے نے دادی کو کہا اب تیری باری ہے اس بھائی سکھاتا ہے کافروں کا بڑھاپا جو لوگ کافروں کے ایشو عشرت سے مربوق ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑا تازہ کافروں کا بڑھاپا ارشاد فرمایا کہ کافروں کا بڑھاپا بہت خراب گزرتا ہے ہم نے تو دیکھا بھی کتے کی موت متتے ہیں ککر ان کے لیے دنیا ہی میں آزار ہے لڑکے سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ میرا باپ ہے یہ نہیں کیونکہ ان کی ماں کے پاس تو بہت آدمی آتے ہیں اور بڈے کو بھی شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں یا نہیں اس لیے جنگل میں ان کا بڈا ہاؤس بنا ہوا ہے وہاں جگہ جگہ یا اور اپنے امریکہ میں جہاں جہاں جہاں گفرستان ہے وہاں تو زیادہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی ملکوں کو مسلمانوں کو حفاظت فرمائے کہ آج وہی روش روش ہماری وہی ہے جو کافروں کی ہے کسی غیر مسلم عورت کا میں نے سنا تھا پڑھا تو نہیں کسی نے بتایا تھا کہ اس نے کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد کہ مسلمان ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں اب تو جہالت کے انتہا کو پہنچ کے توبہ کر کے واپس آ رہے ہیں اور مسلمان جو ہے کفار کے جانوروں کی نقل کر کے جہالت کی انتہا کو بھی پہنچنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے وہاں جگہ جگہ اولڈ ہاؤس بنے رہے ہیں والدین کو جو ہے جو بڈھے ہو جاتے ہیں تو اولاد خود گھر سے نکال دیتی ہے پولیس کو فون کر دیتی ہے کہ یہ اس کو آ کے لے جاؤ ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے پھر وہ آ کر لے جاتے ہیں اولڈ ہاؤس والے میں نے خود دیکھا ہے اور وہ جو ہے وہاں وہ لے جا کر ان کو ان کا کوئی کام نہیں ہے سارا دن ہب کا من اتنا لیٹے پڑے رہنا اور کھانا پینا वाला سہولیات تو ان کو ہے لیکن ملنے والا کوئی محبت کے تو بول بولنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کہیں سے نہ کہیںان تان کی گئی ہوگی کہ تم لوگ کیسے ہو تو انہوں نے اس کا علاج یہ نکالا کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے کوئی کوئی چلا جاتا ہے اور جا کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم کو جا کے لا کے بس آ گئے کس دل سے آتے ہیں پتا نہیں جانور جیسا دل ہے جانور کا بھی ایسا دل نہ ہوگا کہ جانور بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے اور جانور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جا کے ایک, ایک دے دیا اور سمجھتے کہ ماں باپ کہاں پتہ ہو گیا اور ان کو بھی اب معلوم ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں کیونکہ حضرت نے دیکھو یہ کیسی بات ہو رہا ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہمارا بیٹا ہے بھی کہ نہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا ہمارا باپ ہے یا ہمارا باپ کوئی اور ہے یہ حالات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ہے اس لیے جنگل میں ان کا بڈا ہاؤس بنا ہوا ہے برے ہونے کے بعد ان کو مرغی فارم کی طرح وہاں بھیج دیتے ہیں الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں یہ تصور نہیں ہے دادا نانا بننے کے بعد اور عزت بڑھ جاتی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دادا اور دادا بھی ہیں نانا بھی ہیں اور کئی بچوں کے باپ ہے ماشاءاللہ آج ہمیں یہ راز بلا اور بھی کچھ ہیں وہ لیکن سب کے سامنے نہیں بتا سکتے اس کے بعد رضے والا نے لاؤڈ اسپیکر پر عورتوں کو بیٹ فرمایا جو دوسرے گھر میں جمع تھیں اور فرمایا کہ عورتیں سبحان اللہ تین سو دفعہ پڑھ لیا کریں ہمارے شہر مولانا شاہی صاحب پھول رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عورتوں کو اللہ اللہ کا ذکر مت بتاؤ وہ سبحان اللہ کا ذکر کریں جس کے معنی ہے پاک ہے اللہ اس لیے جب سبحان اللہ کہیں تو سوچیں کہ اللہ تو پاک ہے ہی اس کی پاک کرنے سے خود ہم پاک ہو رہے ہیں بس بھی اللہ تعالیٰ قبول ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت میسا وحم کو لاگی کو جزائر جزینتا کیا مضامین اور کس قدر محنت سے حضرت نے یہ حضرت دو چار کا سفر ہے ساؤتھ افریقہ کا حضرت والا اس خالص کی حالت میں حضرت کہا کہاں سفر حضرت کے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عمل کی توفیق نصیب فرمائے فکر آخرت نصیب فرمائے یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دینا ہے بلکہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں رہتے ہوئے بس کام زندگی کا طریقہ بدلنا ہے طریقہ اپنا بدلنا ہے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو آہستہ آہستہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک دم جپ مار کے وہ پہنچ جاؤ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں انشاءاللہ کامیابی جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اللہ اس کو ضرور کامیاب کرتے ہیں اس کو روتا پیٹتا نہیں چھوڑتے دیکھتے ہیں جب بچہ چلتا ہے چھوٹا بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کو گرتا پڑتا اڑتا ہے جب پاپ اسے ڈلاتا ہے تو وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے دو چار قدم بڑھا کے جیسے ہی کہنے لگتا ہے پاپ فوراً بڑھ کے اس کو اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے اور اپنے بندے کو بے عزت اور روتا پیٹتا جو ان کے راستے میں چلتا ہے ہاں جو نافرمانی پہ تلا ہوا ہے بیٹا اختیار کرتا ہے پھر وہ اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی جاؤ اس, اس کے لیے کہہ دیا قرآن پاک میں فرما دیا من اور دکھری فیم نہ لگو معیشت کا اگر تم کو ہماری ہمارا اشتیاف نہیں ہے ہماری نافرمانی کرنی ہے ہم کو پھر تمہاری پرواہ نہیں اور ایسے عنوان سے اللہ تعالی نے بیداری کا اظہار فرمایا کہ من آران بکری فیم نہ لگو معیشت کا کیا تمہاری معیشت کو تخت کر دیا جائے گا اپنی طرف نسبت نہیں فرمائی جبکہ نیک لوگوں کے لیے اور یا اللہ کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے اپنی طرف نسبت فرمائی ہم تمہیں بالوس زندگی دیں گے تم ہمارے ہو کے رہو ہم تمہیں بالوس زندگی دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے خزانے کے لیے ہیں اور ساری رحمتیں اور برقتیں ہم اور ہم کسی کے پابند بھی نہیں ہیں اور ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے راستے میں چلو اور بے عزت ہو کے چلو کیسے ہو سکتا ہے اتنا آکرمکل اطفاق ہوں اللہ کے نزدیک سمارتوں میں سب سے زیادہ وہ محرم اور معزز ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جتنا تقویٰ ہوگا اتنی اللہ کے اللہ کے عزت ہوگی لیکن اللہ کے عزت ہو تو کیا ممکن ہے کہ دنیا میں مخلوق میں وہ بے عزت ہو کے رہے گا مخلوق میں بینکلو بھی اس کو عزت ملے گی تو بس اعلان کر دیا کہ اگر تم نیک امال کرو گے اور ہم کو راضی رکھو گے تو ہم تمہیں کیا دیں گے کہ بالوف زندگی ہم دیں گے اور جو نافرمانی کرے گا من آزہ دی گئی فائن نہ لگو اس کی اپنی طرف نسبت بھی نہیں فرمائی کہ ہم اس کو ماریں گے ہم اس کو آزاد دیں گے بلکہ وہ اس کو حیات سے بھی تعبیر نہیں کی جو زندگی اللہ کو ناراض کر کے گزرے وہ حیات زندگی کہلانے کے قابل بھی تھی تو فرمایا کہ اس کی معیشت کو درج کر دیا جائے گا کہیں اس کو چین نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا کامل الفرما بردار اور بہت ہی نافرمانی سے بچنے والا سو فیصد بچنے والا بنا دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مصیبت لاہم چھوٹا ہے کچھ مال مزلو میں شوہر نے بیوی سے کہا یہ کیا آج تم پھر دوپٹہ لے آئی ارے پرسوں نہیں تو کیا ہاں کیا پرسو بولو کیا بول رہے تھے شور کچھ نہیں میں تو کہہ رہا تھا کہ پرسوں تم ایک ہی دوپہر لائی تھی آج دو خرید لیتی لڑکی نے اپنی گرل فرینڈ کو میسج کیا کہ کہاں ہو لڑکی نے جواب دیا میں اس وقت پاپا کی بی ایم ڈبلو میں بیٹھ کر کلب جا رہی ہوں وہاں سے ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں ایک تقریب میں شرکت کر لی ہے اس لیے میں تم سے شام کو بات کروں گی ویسے تم کہاں ہو لڑکا رو, رو, نمبر پچپن میں تمہارے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ہوں <laughs> <laughs> نا دینا میں نے ایک <laughs> <laughs> شخص نے دوسرے سے کہ تم شادی سے پہلے کیا کرتے تھے دوسرا شخص آنسو پوچھتے ہوئے जो मेरे दिल में आता था वो करता था एक शख्स अपने दफ्तर में बैठा मुसलसल कुछ हिसाब लगा रहा था दोस्त आया तब भी उसने कुछ तो दी और मुसलसल हिसाब में गर्क रहा दोस्त ने पूछा ऐसी क्या मसरूबियत है कुछ नहीं यार दरअसल मेरी बीवी टाइटिंग कर रही है और उसका वजन हफ्ते में चार पाउंड के हिसाब से घट रहा है और मेरी बीवी का वजन एक पाउंड है میں حساب لگا رہا ہوں کہ اگر چودہ ماہ تک اسی طرح گھٹتا رہا تو اس عرصے نجات ملے گی ایک एक, आ, एक केस की खुशी में वकील वकील को देता है है ये पैसे मेरे चपरासी के हैं या मेरे ड्राइवर के ये आपस में तीनों बांट लो पोल्ट्री फार्म का मैनेजर مرغوں سے का فارم कहता مینیجر کہتا ہے اب کل سے جس जिस نے دو انڈے نہ دیے تو اس کو چارا نہیں دوں گا دوسرے دن سب مرغیاں دو دو انڈے دیتی ہیں ایک ایک انڈا مینیجر تم نے ایک انڈا کیوں دیا ہے مرغی جناب میں تو مرغا ہوں کر کے ایک دے دیا <laughs> السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ